السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله و على اصحاب و من واستنى بسنته الى يوم الدين و بعد معزز ومكرم ومحترم سامعين و چونکہ آج دسمبر کی تیئیس تاریخ ہے دسمبر کی پچیس تاریخ کو جو نصرانی اور کرسچین ہیں وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں اس لیے قبل اس کے کہ میں اپنے درس کا آغاز کروں اس کرسمس میں شرکت کا شرعی حکم کیا ہے یا اس کا مبارکباد دینا یا اس کے کسی پروگرام میں شرکت کرنا شریعت کے اندر اس کا کیا حکم ہے وہ بتا کر کے میں انشاءاللہ اصل کتاب کی درس کی طرف آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا تو جہاں تک کرسمس بنانے یا اس میں شرکت کرنے کی بات ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے کیونکہ کرسمس جو منایا جاتا ہے یہ کفریہ اور شرکیہ عقیدے کی بنیاد پر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ پچیس تاریخ کو دسمبر کی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں نعوذ باللہ اللہ ذالک یا تو جو ان کے ہاں تین رب کا تصور ہے اس میں سے ایک رب اور ایک خدا مانتے ہیں جسے تصلیص کا عقیدہ کہا جاتا ہے اسی بنیاد پر دسمبر کی پچیس تاریخ کے لوگ جشن مناتے ہیں عید بناتے ہیں پروگرام کرتے ہیں مٹھائیاں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں پانی وغیرہ یا دودھ وغیرہ یا اس طریقے سے کپڑے اور بہت ساری چیزوں کا انعقاد ہی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں چونکہ کفر اور شرک پر مشتمل ہے لہذا اس کی مبارک مبارکباد دینا یا ایسے پروگرام میں شرکت کرنا حرام اور ناجائز ہے یہ کافر اقوام کی مصابعت اختیار کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے من تشبہ بقوم فوامن ہوں جو کسی قوم کی مصابعت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک حدیث میں آفرما علیہ سمنا منتشب بہا بیگ رینا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمیں چھوڑ کر کے دوسروں کی مشابت اختیار کرتا ہے اور ان کی تقلید کرتا ہے اور ان کے تہواروں میں یا ان کے جو دینی جو مراسم ہیں ان کے اندر شریک ہوتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو اسے معلوم ہوئی اس حدیث سے کہ اس کے اندر شرکت کرنا حرام اور ناجائز ہے نمبر دو یہ کفر اور شرک پر مدد کرنا ہے اور اسلام میں ہمیں نیکی اور تخوا پر مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے تقوی, تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور گناہوں پر اور ظلم و زیادتی پر غلط کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو لہذا اس میں شریک ہونا یا مبارک مبارکباد دینا یا اس کی مناسبت سے پروگرام کرنا یا اس میں شریک ہونا یہ سب کیا ہے یہ اس غلط کام کی مدد کرنا ہے اور یہ غلط کام نہیں بلکہ شرکیہ اور کفریہ کام ہے لہذا ہم اس کے ذریعے سے گویا کہ شرک اور کفر کا تعاون کرتے ہیں اور شرک اور کفر کا تعاون کرنا حرام اور ناجائز ہے اس لیے یہ کام بھی کیا ہے شریعت کے اندر درست نہیں ہے بالکل حرام اور ناجائز ہے اس کی مناسبت سے کچھ لوگ چاکلیٹ تقسیم کرتے ہیں یا اس طریقے سے اس دن پروگرام کیا جاتا ہے یا کیمپوں کے اندر اس دن اچھا کھانا دیا جاتا ہے یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں لیے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں حرام ہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح کی پروگراموں میں شرکت کرنا کیونکہ یہ باطل اور کفر کی مدد ہے اور اس کا تعاون کرنا اور اس کا اقرار کرنا ہے اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے صحیح سمجھتا ہے یہ کفر اور شرک کو صحیح سمجھتا ہے اور اس پہ اس کی باقاعدہ مدد کرتا ہے اور تعاون کرتا ہے اس لیے حرام و ناجائز ہے ایسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے جو بہت بار آپ لوگ سن چکے ہیں اس میں بھی دلیل موجود ہے کہ ایک صحابی نے نظر مانی تھی کہ بوانا جگہ میں جا کر کے اونٹ زبا کریں گے تو ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کی کیا کبھی زمانے جاہلیت میں وہاں کسی بدھ کی پوجا ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ نہیں پھر پوچھا کیا وہاں زمانے جاہلیت میں کوئی تیوہار منایا جاتا تھا ان کا ان کی کوئی عید ہوتی تھی ان کی مذہبی عید ان کا مذہبی تیوہار جو مشرقین اور کفار کا تھا تو آپ سے کہا گیا کہ نہیں تو آپ نے کہا کہ اوفی بے تم جاؤ اپنی نظر کو پوری کرو اس سے کیا معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کا جو مذہبی عید ہے تیوہار ہے اس میں شریک ہونا حرام اور ناجائز ہے اسی لیے آپ نے سوال کیا جو ان کے مذہب اور دین سے متعلق ہے عام باتیں نہیں ہو رہی ان کے دین اور مذہب سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں جی جیسے یہ کرسمس ہے یا اس طریقے سے رام نومی ہے ہندوؤں کا ہوتا ہے یا اس طریقے سے اور بہت سارے جو غیر مسلم اقوام ہیں ان کے یہاں ہوتے ہیں ان کے اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی ولادت کی مناسبت سے یا اور کسی مناسبت سے تو اس میں ان کو مبارکباد دینا اس میں جا کر کے شرکت کرنا یا ان کے عید اور مذہبی تیوہاروں میں شرکت کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے تو اس سے معلوم پڑتا ہے ایسے اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے سورہ الفرقان میں اللہ رب العالمین نے جو اہل ایمان ہیں اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بہت ساری صفات اور خوبیاں بیان کی ہیں انہیں میں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین فرمایہ والی الزور کہ یہ اہل ایمان وہ ہیں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زور کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے جھوٹی گواہی نہیں دیتے زور کا کئی معنی ہے زور کا ایک معنی تو جھوٹ ہے جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور زور کا ایک معنی باطل بھی ہے یعنی باطل کی جو محفلیں ہیں مجلسیں ہیں ان کے اندر شرکت نہیں کرتے ہیں جیسا کہ بہت سارے صلب صالح نے اس کا یہ بھی معنی بیان کیا ہے کہ کی جو باطل مجلسیں ہوتی ہیں باطل محفلیں ہوتی ہیں کفری کی مجلسیں ہوتی ہیں یا جس میں شرکیاں فعال اور اعمال انجام دی جاتے ہیں ایسی مجلسوں کے اندر وہ شریک نہیں ہوتے تو اس حدیث سے بھی علماء نے دلیل پکڑی ہے کہ ایسی مجلسوں میں شریک ہونا یہ حرام اور ناجائز ہے یہ بالکل جائز نہیں ہے جیسے کوئی باطل کام کرے آپ اس کی مبارکباد دیں کوئی غلط کام کر رہا آپ اس کی مبارکباد دیں کوئی گناہ کام کرے آپ اس کی مبارکباد دیں وہی یہی گناہ کام ہے بلکہ بہت بڑا گناہ کا کام یہ شرک اور کفر کیا کی مجلسیں ہوتی ہیں لہذا اس میں شریک ہونا مبارکباد دینا یا اس کی مناسبت سے کوئی کام کرنا پروگرام کرنا یہ ساری چیزیں شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہیں اور یہ ان کے تعلق سے جو یہ جنم دن منایا جاتا ہے وہ نے بیان کیا ہے کہ حس عیسی علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چار سو سال کے بعد پانچویں س... پانچ... پانچویں صدی کے اندر یہ کام کرنا شروع کیا گیا اور یہ اس وقت جو مشرقین تھے اور جو بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کی نقالی میں اس وقت کے لوگوں نے شروع کیا یعنی حسط عیسی علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چار سو سال کے بعد یہ انجام یہ عمل ان لوگوں نے شروع کیا کن لوگوں نے جو کرسچین ہیں جو نصارہ ہیں پہلے چیز ان کی نہیں تھی کن سے متاثر ہو کر کیا انہوں نے اس زمانے کے جو مشرقین تھے بے کہا جاتا ان کو ان لوگوں کے جو اپنے بڑے لوگوں کی ولادت یا تخت نشینی کی مناسبت سے جو محفلیں منعقد ہوتی تھیں ان سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا پہلے ان کے ہاں چیز نہیں تھی بعد میں چیز ان کے ہاں آئی حضیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے چار سو سال کے بعد پہلے چیز ان کے ہاں نہیں تھی جی ہاں اور یہ سوئی اتفاق دیکھیے کہ امان نبی کے نام پر جو ہمارے یہاں عید نبی بنائی جاتی ہے وہ بھی ہمارے نبی کی دنیا سے جانے کے تین سو سال کے بعد منانا شروع کیا گیا پہلے چیز ان کی ہاں نہیں تھی غیر مسلموں سے یا نصارہ سے متاثر ہو کر کے مسلمانوں نے کام کرنا شروع کیا جیسے نصارہ جو زمانے میں جو بت پرست تھے بے ان سے متاثر ہو کر کے شروع کیا اسی طریقے سے مسلمانوں نے نصارہ سے اور دیگر اقوام سے متاثر ہو کر کے دین کی تکمیل کے تین سو سال کے بعد یہ کام شروع کیا یہ سوئی اتفاق کہہ لیجئے اس کو تو اس طریقے سے یہ عمل سراسر حرام اور ناجائز ہے اور اس طرح کے کسی بھی پروگرام میں شرکت کرنا یہ کیا ہے بالکل جائز نہیں ہے اور علماء نے باقاعدہ اس کے بارے میں ججماً نقل کیا ہے امام القیم رحمتہ اللہ علیہ کی بہت مشہور کتاب ہے احکام و اہل ذمہ جو ذمّی لوگ ہیں ان کے کی احکام کیا ہیں اس کتاب کے اندر ایسے شیخ الاسلام الطیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتضاء شراط المستقیم کے اندر یہ سب بڑی اہم کتابیں ہیں عقیدے اور سے متعلق ان کتابوں کے اندر باقاعدہ بہت سارے علماء سے اجماع نقل کیا ہے ان کا اتفاق نقل کیا ہے کہ کی ان کی مذہبی عیدوں کی مناسبت سے ان کو مبارکباد دینا یا ان کے اندر شرکت کرنا یہ حرام ہے اس پر علماء کا اتفاق اور اس پر اجماع ہے لہٰذا یہ قتان ہمارے لیے جائد اور درست نہیں ہے اگر آپ مبارکباد دیتے ہیں شریک ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ ان کے دین سے راضی ہیں آپ ان کے دین کو برحق سمجھتے ہیں جیسے آپ کسی بداعت کے بارے مبارک مبارکباد دے دیں مان لیجئے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس سے راضی ہیں آپ اس سے خوش ہیں اسی طریقے سے اس کو اگر آپ مبارک بات دیتے ہیں تو گیا کہ آپ اس سے راضی ہیں آپ اس سے خوش ہیں اور یہ کفر اور شرک کی بات ہے لہذا کفر اور شرک سے راضی ہونا یہ کیا بہت بڑا جرم ہے یہ حرام کام ہے یہ اس لیے میرے بھائی اس کے اندر شرکت کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے آئیے اب کتاب کی طرف چلتے ہیں شیخ امام طی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقدخلافی حد علم جملہ ما وسف اللہ بہ نبصوفی صورۃۃۃۃۃ الَخلاص الََََََََََطل قرآن حصول الہ اللہدمت علمتم كق اللہف احد اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس جملے میں وہ چیز داخل ہے جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نے صورت الاخلاص میں اپنے اوصاب بیان کیے ہیں کس جملے میں اس سے پہلے جملہ بیان کیا مصنف نے کون سا جملہ بیان کیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے جو نام و صفات ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو نقائص ہیں جو عیوب ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ کو منظم سمجھنا پاک سمجھنا یہ ضروری ہمارے لیے جن چیزوں کی نفی کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں ان چیزوں کی نفی کرنا ان تمام عیوب اور خامیوں سے اللہ رب العالمین کو پاک جاننا یہ ضروری ہے ہمارے لیے تو اسی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ اس جملے کے اندر وہ تمام باتیں داخل ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں سورہ اخلاص کے اندر بیان کیا ہے اور سورہ اخلاص کیا اللہ تعطیٰ قرآن جو ایک تہائی قرآن کے برابر ہے اور وہ صورت کون سی ہے سورہ اخلاص اللہ وحد اللہ لم يلید وميول و لمک اللّ فون جس کا ترجمہ یہ ہے یا اللہ رب العامين جو معانی بیان کیے ہیں ان معانی کا ترجمہ اور یہ ہے کہ اللہ ایک آپ کہہ دیجئے اور اللہ رب ابراہمين بے نیاز ہے وہ کامل ہے لم يلد اس نے کسی کو نہیں جنا ہے و لميول اور نہ ہی وہ کسی سے جنا گیا ہے ولم يك اللہ قف اور نہ ہی اللہ رب ابراہمين کا کوئی ہمسر ہے نہ ہی کوئی اس کے برابر ہے یہ شور اخلاص ہے جو ایک تہائی قرآن جسے کہا گیا ہے اس صورت کو صورت الاخلاص کہنے کی بہت ساری وجوہات ہیں ایک وجہ طلما نے یہ بیان کی ہے کہ اس کو اس لیے سور اخلاص کہا جاتا ہے کیونکہ اخلاص و کے مت ہوتا ہے کہ کسی چیز کا خامیوں سے اور سے پاک ہونا اس کو اخلاص و کہا جاتا عربی زبان کے اندر چونکہ صورت کے اندر اللہ رب العالمین کو بہت سارے خامیوں سے پاک قرار دیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اللہ کسی کا باپ نہیں ہے اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ عبرامن ہر عائب سے پاک ہے اس لیے اس کو صورت الاخلاص کہا جاتا ہے دوسری وجہ بیان کی گئی ہے اس کو اخلاص کہنے کی کہ خالص کے معنی کیا ہوتے ہیں ایسی چیز جو کسی بھی ملاوٹ سے پاک ہو اس کو خالص کہا جاتا ہے ہم یہ کہتی ہیں خالص عطر ہے یہ خالص گھی ہے یا یہ خالص زمزم ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے تو اس صورت کو سور اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس صورت کے اندر صرف اور صرف توحید بیان کی گئی اس کے اندر کوئی حکم نہیں ہے اس کے اندر صورت توحید کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بیان کی گئی ہے کسی اور چیز سے اس صورت کو کی آمیزش نہیں کی گئی ہے کسی اور حکم سے اس صورت کو نہیں ملایا گیا ہے اس لیے بھی اس کو صورت الاخلاص کہا جاتا ہے خالص اس میں توحید کا ذکر ہے اس لیے اس کو صورت الاخلاص کہا جاتا ہے تیسری وجہ بیان کی گئی ہے کہ جو آدمی صورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے وہ انسان مخلص ہوتا ہے وہ شرک نہیں کرتا اس لیے اس کو صورت الاخلاص کہا گیا ہے صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہے اس صورت کے جو معانی ہیں اس صورت کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل بھی کرتا ہے اور نہ بہت سارے لوگ اس صورت کی تلاوت کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے وہ شرک بھی کرتے ہیں قبروں پر جاتے ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں شرک کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ اور خرافات کرتے ہیں بہت ساری چیزیں کرتے ہیں تو صرف صورت کی تلاوت کافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس صورت کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہوگا یہ بہت ضروری ہے کہ عمل انسان کا اس صورت کے مطابق ہونا چاہیے قرآن کے مطابق انسان کا عمل ہونا چاہیے پورے قرآن کا یاد کر لینا انسان کو جہنم سے نہیں بچائے گا قرآن کا انسان حافظ نہ ہو لیکن قرآن کا اگر انسان عامل ہے قرآن پر عمل کرنے والا ہے قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والا چاہے اسے ایک صورت بھی یاد نہ ہو بھی جنت کے اندر جائے گا لیکن پورا قرآن اسے یاد ہو اور قرآن کے یاد تو ہے اسے لیکن قرآن کے تقاضوں کے مطابق اس کی ہاں عمل نہیں ہے تو یاد کر لینا اسے جہنم سے نہیں بچائے گا عمل انسان کو جہنم سے بچائے گا تو اس کو اخلاص اس کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ اس کے اندر توحید کا ذکر ہے اور اس کا اس کی تلاوت کرنے والا اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والا اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے جہنم سے بچاتا ہے اس لیے اس کو بھی اس لیے صورت الاخلاص کہا گیا ہے اور بہت سارے اس کے جو ہے اسباب وجوہات علماء نے کتابوں کے اندر بیان کی ہیں جو ہے اور لیکن یہ تین چیزیں بہت اہم ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے اور یہ صورت کیا ہے بڑی اہم صورت ہے اسی لیے صورت کے بہت سارے نام ہیں انہیں ناموں میں سے ایک نام توحید بھی ہے اس کو صورت التوحید بھی کہا جاتا ہے صورت الاساس اساس من بنیاد یہ بنیاد ہے جنت میں جانے کی اس لیے اس کو صورت الاساس بھی کہا جاتا ہے اسے صورت المنجیہ بھی کہا گیا ہے منجیہ یعنی نجات دینے والی کی سے جہنم سے اللہ کے عذاب سے نجات دینے والی صورت ہے بشرتے کی اس کے مطابق انسان کا عمل ہو کسی چیز کا زیادہ نام اس کے شرف ہونے کی درات کرتا ہے تو اس صورت کے بہت سارے نام ہیں انہیں ناموں سے الاخلاص ات توحید الاساس اور بھی بہت سارے نام جو ہے وہ علماء نے بیان کیے اس صورت کا ایک شائن رضول ہے اور وہ شائن رضول یہ ہے جیسا کہ سون ترمزی کی حدیث ہے اور امام علبانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے فرماتے ہیں کہ وہ بن کاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرقین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان سب لنا ربک اپنے رب کا نصب بیان کرو یعنی اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان کرو تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل فرمایا کون صورت صورت الخلاص انہوں نے کہا کہ نصب بیان کرو یا اللہ رب العامن کے بارے میں کچھ ہمیں بتاؤ تو اللہ رب العالمین نے اس صورت کو نازل فرمایا یہ سنم ترمزی کی روایت ہے اس صورت کی بہت ساری فضیلتیں ہیں انہیں فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ اس صورت سے محبت انسان کو جنت میں داخل کرے گی جیسا کہ شیب بخاری کی حدیث ہے انصماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد قبا میں ایک انصاری صحابی تھے جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے مسجد قباء میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کر کے قبا پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کیا وہاں مسجد کی ایک تعمیر کی اس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے جہاں پر انسان دو رکعت جو نماز پڑھتا ہے اس کو ایک عمرے کا سوا ملتا ہے تو وہاں ایک صاحب امام تھے انصاری صحابی تھے وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو ہر صورت میں شور اخلاص بھی پڑھتے تھے تو صحابہ کرام نے ان سے کہا کہ بھائی آپ سور اخلاص کیوں پڑھتے ہیں ہر صورت کے اندر تو انہوں نے کہا مجھے اس صورت سے محبت ہے اور اگر آپ لوگوں کو کوئی اور امام چاہیے تو کسی اور کے امام رکھ لو تو لوگ انہیں کو چاہتے تھے کہ وہ نماز پڑھائیں تو کچھ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے بیان کیا تمہارے بھی ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس صورت کو تم کیوں پڑھتے ہو تلاوت کرتے ہو نماز کے اندر تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے اس لیے میں اس صورت کی تلاوت کرتا ہوں تمہارے نبی نے فرمایا تمہاری اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی اسی بخاری کی روایت ہے تو اس صورت سے محبت اللہ سے اللہ کی توحیذ سے ایمان سے محبت کی دلیل ہے شرک سے نفرت کی دلیل ہے اس لیے صورت کے بڑی فضیلت یہ ہے کہ صورت سے محبت انسان کو جنت کے داخل کرے گی اس طریقے سے اس صورت کو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے جیسا کہ امام ابن تعمیر رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں پر بیان کیا اور جو حدیث آتی سے بخاری کے اندر حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو کسی نے بار بار قر اللہ وحد پڑھتے ہوئے سنا اور اس نے اسے معمولی سمجھا کہ بار بار سورے اخلاص پڑھتا ہے بار بار سورے اخلاص پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے وہ اور اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صحیح بخاری کی حدیث سے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صورت الاخلاص ایسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ آج میں تم پر ایک تہائی قرآن پڑھوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے سور الاخلاص پڑھی اس کے بعد پھر اپنے حجرے میں تشریف لے یعنی تشریف لے گئے چلے گئے اپنے حجرے کے اندر تو صحابہ کی آپس میں کچھ چیویں گوئیاں ہوئیں آپس میں بات کرنے لگے تمہارے بھی نے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میں سے قرآن پڑھوں گا اور یہ سے قرآن کے برابر ہے یعنی ایک تہائی قرآن کے برابر ہے تو سے معلوم ہوا کہ صورت کی اہمیت کہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے صورت الاخلاص اس صورت الاخلاص کے پڑھنے کی کچھ مقامات ہیں جہاں پر اس صورت کو پڑھنا مستحب ہے انہیں میں سے سور فجر جو فجر ہوتی ہے سنت اس کی دوسری رکعت کے اندر سور خلاص کا پڑھنا مصنون ہے ایسے ہی انسان جب بستر پر جاتا ہے سونے کے لیے تو سورہ مؤذتین جو سورہ فلق سور ناس ہے ویسے ہی سور اخلاص اس کا پڑھنا بھی مصنون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو پڑھا کرتے تھے اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے اور پھر اپنے پورے جسم کے اوپر مل لیا کرتے تھے اور یہ جو ملنے کا عمل ہے یہ شریف بستر پر جاتے وقت ہے ہمارے بہت سارے بھائی ہم نے اپنے علیحد ساتھیوں کو بھی دیکھا کچھ لوگ جو گہرا علم نہیں ہے جن کے پاس یعنی زیادہ علم نہیں ہے کہ وہ فجر کی جب نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یا بہت ساری نمازوں کے بعد چند آیتوں کی یا دعاؤں کو پڑھتے ہیں اور اپنے ہاتھ پر فوق مارتے ہیں پورے جشب پر مل لیتے ہیں یہ عمل صرف سوتے وقت مشروع ہے فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا مصروع نہیں ہے یہ یہ اور جب آپ بستر پر جائیں تو ان صورتوں کو پڑھ کر کے اور ہاتھ پر پھونک مارنا اور جسم پر مر لینا یہ بستر پر جاتے وقت مسنون اور مشروع ہے یہ فجر کے وقت نہیں ہے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد دعائیں پڑھتے ہیں تصبیح وغیرہ پڑھتے ہیں آیت القرسی پڑھتے ہیں سور فلق سور ناس پڑھ کر کے اپنے گریبان کو کھولیں گے اور اس طریقے سے اپنے سینے پر پھونک ماریں گے یہ بھی مصنون نہیں ہے یہ صرف اور صرف جب آپ بستر پر جائیں اس وقت مسنون ہے باقی فجر کی نماز کے بعد یا اور نمازوں کے بعد اپنے گریبان میں فوق مارنا پھر پورے جسم کے اوپر ہاتھ کو ملنا ہاتھ پاؤں پر یہ جو ہے صرف اور صرف جیسا کہ میں نے کہا کہ بستر پر جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور اپنے جسم پر ہاتھ پھرا کرتے تھے پھونک مار کر کے باقی اور نمازوں میں فرض نماز پڑھ لینے کے بعد اور دعاؤں کو پڑھ لینے کے بعد اپنے جسم پر ہاتھ پھیرنا یہ چیز جو ہے یہ مسنون نہیں ہے تو یہ بستر پر جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے ایسے انسان طواف کرتا ہے طواف کے بعد دو رکعت سنت پڑھتا ہے تو دوسری رکعت کے اندر یہ پڑھنا مسنون ہے ایسی فجر کی نماز سنت ہوتی ہے اس کے اندر میں نے بیان کیا مغرب کی سنت ہوتی ہے اس کے اندر دوسری رکعت کے اندر ایسی اطر کی جو نماز ہوتی ہے اطر کی آخری رکعت کے اندر سور اخلاص کا پڑھنا مصنون ہے فرض اور واجب نہیں ہے آپ کوئی اور صورت بھی پڑھیں گے تو ادا ہو جائے گی بیتر. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری رکعت کے اندر کیا پڑھتے تھے شور اخلاص کو پڑھا کرتے تھے تو یہ کچھ مقامات ہیں جن مقامات پر اس صورت کا پڑھنا کیا ہے ہمارے لیے مصنون ہے اس صورت کو ایک تہائی قرآن کیوں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں علماء نے دو قول بیان کیا ہے ایک قول تو یہ ہے کہ چونکہ قرآن کے اندر تین مباحث ہیں یا تین چیزیں کثرت سے بیان کی گئی ایک تو یہ ہے اس میں توحید کا ذکر ہے قرآن کے اندر توحید کا ذکر ہے یا توحید پر چلنے والوں کے لیے جو انعام ہے اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے یا اس طریقے سے اے, یعنی توحید سے متعلق چیزیں بیان کی گئی ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو سابقہ قومیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العمین نے بیان کیا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے احکام اور مسائل بیان کیے یہ تین چیزیں قرآن کریم کے اندر ہیں چونکہ یہ پوری صورت صرف اور صرف توحید پر مشتمل ہے لہذا یہ قرآن کے معانی کا تیسرا حصہ ہے اس لیے اس کو ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے اور یہ بات امام تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کی اور کہا ہے کہ سب سے زیادہ بہتر جو بات اس کے تعلق سے کہی گئی ہے وہ یہی کہی گئی ہے کہ وہ یعنی چونکہ ایک تین طرح کے مباحث ہیں لہٰذا ایک مبحث توحید کا ہے قرآن کریم کے اندر لہٰذا اور چونکہ صورت پوری کی پوری توحید پر مشتمل ہے اس لیے اسے ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ یہ اجر و ثواب کے اندر ایک تہائی قرآن کے برابر ہے نہ کہ کافی ہونے میں اجر و ثواب کے اندر اور یہ اللہ ابرامن کی طرف سے کہ جو اس کو پڑھے گا اللہ ابرامن اس کو ایک تہائی قرآن کے پڑھنے کے برابر عجر دے گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک تہائی قرآن کا پڑھ لینا آپ کے لئے کافی ہو گیا یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ہے کافی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جو آدمی دس مرتبہ لا ار وحدہ شریق اللہ الملک اللہ الحمد یوح امی تو ہوا کل شعل قدیر پڑھتا ہے اللہ ابراہمن اس کو چار گردنوں کے آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ یا کوئی شخص جس کے اوپر چار گردن آزاد کرنا ضروری ہو اور یہ دس مرتبہ پڑھ لے گویا کہ اس نے چار گردن آزاد کر دیا یہ اس کا مطلب نہیں ہے یہ کافی نہیں ہوگا یہ اجر و ثواب کے لیے اسے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس عمل کو کریں اور ان کو ابھارا گیا رغبت دلائی گئی ہے کافی ہونے کے لحاظ سے نہیں ہے یہ کہ ایسا کرنا ان کے لیے کافی ہو گیا لہذا کسی کو چار غلام آزاد کرنا ہے اور یہ دس مرتبہ پڑھ لے گویا کہ اس نے چار غلام آزاد کر دیا یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا ہے ایسے اللّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے جو رمضان کے مہینے عمرہ کرتا ہے اس کو ایک حج کے برابر سوا ملتا ہے تو کوئی رمضان عمرہ کر لے اور اس آدمی پر حج بھی فرض ہو اور وہ کہے کہ مجھے حج کے برابر سوا مل گیا اب مجھے حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا کافی ہو جائے گا نہیں اس کو حج کرنا پڑے گا یہ کافی نہیں ہوگا اس کے لیے یا اللہ کے رسول کے حدیث سے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کی جو جا کر کے مسجد قباء کی زیارت کرتا ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہے اس کو عمرے کے برابر سوا ملتا ہے اب آدمی گیا اور دو رکعت پڑھ لیا بولا مجھ کو عمرہ کرنے کا سوا مل گیا اب مجھے عمرہ کرنا ہی نہیں ہے تو اس کا یہ قول باطل ہوگا یہ کافی ہونے والے اعمال نہیں ہیں یہ اجر کے لحاظ سے سواب کے لحاظ سے ہیں رغبت دلانے کے لحاظ سے ہیں ورنہ وہ عمل انسان کو کرنا پڑے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر کے وہیں پر اللہ کا ذکر کرتا ہے مسجد کے اندر اور سورج نکلنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھتا ہے ہمارے بھی نے کیا فرمایا اس آدمی کو مکمل عمرے اور مکمل حج کا ثواب ملتا ہے اب کوئی ایک آدمی کرے ایسا اور وہ کرنے کے بعد کہے کہ بھائی مجھے مکمل عمرے کا ثواب مل گیا مجھے مکمل حج کا ثواب مل گیا لہذا مجھے حج اور عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کا قول یہ باطل ہوگا یہ اجر و ثواب کے لحاظ سے ہے رغبت دلانے کے لحاظ سے ہے شوق بڑھانے کے لحاظ سے ہے اور اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس عمل سے کافی ہو جائے گا وہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا اگر آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے تو آپ کو حج کرنا ضروری ہوگا اگر آپ کے پاس اطاعت ہے تو آپ کو حج کرنا ضروری ہوگا یہ صرف اور صرف کیا ہے اس عمل کی طرف رغبت دلانے کے لیے ہے نہ یہ کہ وہ عمل آپ سے سبک سبکدوش ہوگے اور وہ عمل آپ کے لئے کرنا ضروری نہیں ہوگا اس کے اپوزٹ ایک بات اور ہے وہ بھی ذکر کر دے میرے ذہن میں آ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسور صلی اللہ علیہ اگر کوئی آدمی کسی جادوگر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کوئی بات پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو اللہ رب العالمین چالیس دنوں تک اس کی نماز قبول نہیں کرتا ہے اب کوئی آدمی جادوگر کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی چالیس دن تک میری نماز قبول ہی نہیں ہوگی تم چالیس دن تک کیوں نماز پڑھیں کیا فائدہ ہے ہم کہیں گے نہیں تمہارا یہ کہنا غلط ہے یہ کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز تمہارے لیے پڑھنا ساکد کر دیا گیا ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا عزر تمہیں نہیں ملے گا لیکن نماز تم سے پڑھنا یہ ضروری ہے یہ تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے نماز پڑھنا تمہارے لیے واجب اور ضروری ہے اگر نماز نہیں پڑھو گے تو اور گنہ گار ہوگے اور تمہارے اوپر گناہ ہوگا تو یہ اس کے برعکس اس کے اپوزٹ میں ہے کیونکہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں گناہ مل گیا لہذا اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے چالیس دن تک ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے ایسا کہنا بھی باطل ہے کیونکہ یہ اس کا گناہ ہے جو آدمی ان کے پاس جاتا ہے اور گناہ کا ملنا کسی فرض نماز سے رکاوٹ کا ذریعہ اور سبب نہیں ہوتا ہے کیا اس کو سمجھیں کہ بھئی ہم جو ہے چالیس دن تک ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوگی تو ہم کیوں نماز نہ پڑھیں اگر نماز نہیں پڑھے گا تو انسان گناہ پر اور گناہ کے مرتکب ہوگا یا اور بڑا جرم ہوگا لہذا اس آدمی کو نماز پڑھنا پڑے گا ایسے اگر کسی کام کی رغبت دلائی گئی ہے تو اس کام کی رغبت دلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمل آپ سے ساکت ہو گیا یا وہ عمل آپ کے لیے کافی ہو گیا اب وہ عمل آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس عمل یہ اہم عمل ہے اور اس کی طرف انسان کو رغبت کرنا چاہیے آنا چاہیے اس لیے شریعت کے اندر ان کی طرف جو ہے رغبت دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا قل اللہ وحد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے اکیلا ہے تنہا ہے اللہ موجود ہے اس پر اللہ رب العالمین جو دہریاں ہیں ان پر رد کیا جو ملحدین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی خالق نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس ایک جملے میں ان تمام لوگوں پر رد کر دیا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کیونکہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے دنیا میں کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی ہے کوئی نہ کوئی ان کا بنانے والا ہوتا ہے لہذا اتنی بڑی کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ گئی ہے اس کا بنانے والا ہے اس کا خالق ہے اور وہ اللہ رب العالمین اللہ السمد اسمد کا کئی معنی بیان کیا گیا ہے ایک سمدھ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب تمام صفات میں کامل ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں ان تمام صفات میں اللہ رب المین کامل دوسرا معنیٰ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو سب سے بے نیاز ہو اسی لیے عام طور پر اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ اللہ سب سے بے نیاز ہے. یہ بھی اس کا معنی ہے کہ سب اللہ تعالی کے محتاج ہیں اللہ سب سے بے نیاز ہے. اللہ ابرامین کو ہماری ضرورت ہے نہ ہماری باتوں کی ضرورت ہے نہ کسی مخلوق کی ضرورت ہے اللہ ابام سب سے بے نیاز ہے سب اللہ کے فقیر اور محتاج ہیں اور اللہ ابرامین سب سے بے نیاز ہے. ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے اور تیسرا معنیٰ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقش سے پاک ہے چونکہ اس صورت کے اندر اللہ ابراہین کو کچھ صفات سے پاک قرار دیا گیا ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس کو صورت الاخلاص کہا گیا تو اللہ برامین ہر نقص سے پاک ہے یہ بھی اس کا ایک معنی ہے اللہ و اللہ تعالیٰ کامل ہے اپنی تمام صفات میں نمبر دو اللہ تعالیٰ سب سے بھی نیاز ہے اللہ کسی کا محتاج نہیں سب اللہ کے محتاج ہے نمبر تین یہ معنیٰ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ابراہین ہر نقص سے ہر کمی سے پاک ہے اور اللہ برامن ہی کے لیے تمام صفات کمال لم یلد اللہ رب العالمین نے کسی کو جنا نہیں ہے یعنی اللہ رب کسی کا باپ نہیں ہے نہ عز بلّہ و لمولولولت اور نہ ہی اللہ عبامین کسی سے جنا گیا ہے یعنی اللہ کی نہ اولاد ہے نہ اللہ رب العالمین کا کوئی باپ ہے لم یلد و لمعول نہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ ہی نہ از کسی سے جنا گیا اس میں اللہ رب العالمین نے مشرقین پر یہود و نصارہ پر رت کیا مشرقین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہ عز باللہ. یہودی کہتے تھے کہ حضر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نصارہ کہتے ہیں کہ ہنستے عیصا علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ سب باطل اقوال ہے کفری اور شرکیہ اقوال ان تمام لوگوں پر اللہ حرب العامن نے اس کے اندر رد کیا کہ اللہ حرب نے نہ کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اگر اللہ کی کوئی اولاد ہے نو از اس کا طرف کہ اللہ اللہ اولاد کا محتاج ہے اللہ بیوی بی کا محتاج ہے اگر وہ جنا گیا نا اس کا مطلب پہلے نہیں تھا اب آیا ہے اور وہ اس کا کوئی باپ ہے تو یہ سب نقص ہے عیب ہے خامیاں ہیں یہ بندوں کے اندر ہوتی ہیں انسانوں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں لہذا اللہ ابلامن ان تمام نقائص سے پاک ہے منزدہ اور مبرہ ہے اور پاک ہے علم یق اللہ کفونحد اور اللہ رب الامن کوئی ہمسر نہیں ہے نہ اسماں کے اندر نہ صفات کے اندر نہ اس کے اعمال میں اللہ رب العامن کا کوئی شریک نہیں ہے کوئی اس کے برابر نہیں ہے کیونکہ اللہ ابامین سب سے بڑا ہے تو اس آیت کا ترجمہ تھوڑا سا مختصر طور پر صورت کا میں نے کیا اور اسی لیے اس صورت کو جو ہے ایک تہائی قرآن کہا گیا ہے اور اس صورت کے اندر اللہ رب العامین کے لیے کچھ صفات کو ثابت کیا گیا جسے اسمد اللہ ابرامین کا کے ناموں میں سے اسمد ہے اور ایسے ہی عہد بھی اللہ رب الامین کے ناموں میں سے اس لیے عبدالصمد اور عبدالاحد نام رکھا جاتا ہے اور کچھ جو خامیاں ہیں نقائص ہیں ان سے اللہ رب الامین کو پاک قرار دیا گیا ہے اس لیے سورہ اخلاص قرآن کا ایک ہے اور جس کے اندر جو اسماء اور صفات کے مسائل ہیں ان کو اللہ رب الامن گویا کی اس صورت کے اندر اختصار کے ساتھ بیان کر دیا اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب الامین ہمیں عقید توحید پر قائم رکھے اللہ رب العامن ہمیں اخلاص دا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اور ہر برے کام سے محفوظ رکھے امین وہ اللہ عبن محمد ذاک اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ